چھبیس رمضان مبارک کو دیکھیے جشن امیر ہے یہ شیر اس کو پوچھو جو آج اگرچہ اس کے سر پر امامے کا تاج ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہے اس کے جسم پر مدنی لباس ہے اور برفرز اس کو کوئی مقام ملا ہے اس کو شہرت ملی لوگ جانتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں ایسے شخص کو پوچھو غوث پا کا مرید بننے سے پہلے اور جس نے تمہیں گھوس کا مہیت بنا اس کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے تیری اوقات کیا تھی سن کر وہ اسلامی بھائی غور کرے جو آج اپنے محلوں میں صدا مدینہ لگاتے ہیں جنہیں لوگ دھوؤں کے لیے کہتے ہیں کل کو منہ نہیں لگاتا تھا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 اس کو کیا کہیں گے ارے ہر ایک کب بیٹھتے ہیں اس کی صحبت میں ہر ایک کو کب قرب نصیب ہوتا ہے لیکن امریکہ میں بیٹھے ہوئے کہ سر پر امام کا تا سجا ہوا ہے یوروپ میں بیٹھے ہوئے کہ سر پر امامے کا تا سجا ہوا ہے ہند میں موجود مبلک کے سر پر امام کا تا سجا ہوا ہے بنگلہ دیش میں موجود امامے کا تا سجائے بیٹھے دیکھا نہیں ابھی دیکھا نہیں ہے صرف تعلق جوڑا ہے ارے جس سے تعلق جوڑنا دنیا میں اتنے کام آ رہا ہے ان قبر اخرت میں بھی کام آئے گا فیضان رضا جاری رہے جاری گا غو سے اعظم جاری رہے گا فیضانِ مشکل کشا جاری, جاری رہے گا, گا, گا فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا, گا فیضان مدینہ جاری رہے گا بتاؤ تو صحیح یہ فیضان کا نعرہ دیا کس نے کہ گو سے پاک کا بھی فیضان ہوتا ہے اعلی حضرت کا بھی فیضان ہوتا ہے مشکل کشا کا بھی فیضان ہوتا ہے مدینے کا بھی فیضان ہوتا ہے سچ بتاؤ یہ فیضان کا راستہ کس نے بتایا یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم بھجے میں یہ دکھانے والا ہے <ب deutsche> تو بھولا ہوا را دکھائے کو راہ دکھائے نہیں دکھایا کرتا اس کا کام اب ہاتھ بھی ہاتھ دے کر چلتے چلے جانا ہے آپ نے میرے امیر سنت کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے آلہ حضرت کو اپنا مرشد بنا لیا اب ان کا واضح جملہ ہے کہ آلہ حضرت تو میری آنکھ بند ہے آلہ حضرت تو میری آنکھ حضرت کے پیچھے چلنا ہے نا تو میرے مرشید پر آنکھیں بند کر لو انشاءاللہ شاء یہ پیچھے لے جائیں گے سے پاک کے وہ پیچھے لے جائیں گے مشکل گشا کے اور وہ پیچھے لے جائیں گے میرے مصطفیٰ کے ना ना اور پھر خود میں ہوگا ہمارا داخلہ یہ سارے, سارے مناظر آپ کو دکھائے گا مدنی, مدنی چینل برائے لوٹنے فیضان رمضان آ جاؤ آشی کشمنی چینلیا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 جو کام شروع کیا ہے وہ نہایت ہی لائق تحسین ہے بےخار وہ گلزار ہے بے خار وہ گلزار ہے, ہے اتار ہے